وہ اللہ ان شا اجن تم و تم معروشات۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغات پاکستان اور نخلستان پیدا کیے یعنی ایسے پھل اور ایسی پیداوار کے جن میں سے بعض باغ کی شکل میں ہوتے کھیتی کی شکل میں ہوتے ہیں اور بعض بیلوں کی شکل میں اوپر چڑھائے جاتے ہیں کھیتیاں گائیں جن سے قسم قسم کے معقولات حاصل ہوتے ہیں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 پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری اور بار برداری کا کام لیا جاتا ہے اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں اور شیطانوں کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے یہ آٹھ نر اور مادہ ہیں دو بھیڑ کی قسم سے اور دو بکری کی قسم سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ بتاؤ اگر تم سچے ہو یعنی اپنے آبا و اجداد کے طریقے کو مت دیکھو بلکہ علم کی کوئی دلیل پیش کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ان مویشیوں میں سے کس چیز کو حرام کیا نہ نر کو نہ مادہ کو ان کو اللہ نے بندوں کی ضرورت کے لیے پیدا کیا اور ان کا کھانا ان کے لیے جائز قرار دیا تو بندوں میں سے وہ شخص بہت مجرم ہے جو بند اللہ کی حلال کی چیزوں کو ان پر حرام کرے اسی طرح دو اونٹ کی قسم سے ہیں دو گائے کی قسم سے یہ اصل میں وہ معروف جانور ہیں جو عربوں کے ہاں پائے جاتے تھے اس لیے انہیں کا ذکر کیا گیا بھینس کا نہیں یہاں پر ذکر پوچھو ان کے نار اللہ نے حرام کیا یا مادہ یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم تمہیں دیا تھا پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے ایک بہت بڑا جرم ہے کہ بغیر علم کے انسان دوسروں کو کوئی راہ دکھائے کیونکہ وہ خود بھی بھٹکے گا اور دوسروں کو بھی پیچھے لے کے ڈوبے گا یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ جو وہی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو اللہ یہ کہ وہ مردار ہو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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے رحمت کو جس دن بنایا تو اس کے سو حصے کیے اور اپنے پاس ان میں سے 99 رکھے 99 اس کے بعد تمام مخلوق کے لیے صرف ایک حصہ رحمت کا بھیجا بس اگر کافر کو وہ تمام رحم معلوم ہو جائے جو اللہ کے پاس ہے تو وہ جنت سے نا امید نہ ہو اور اگر مومن کو وہ تمام عذاب معلوم ہو جائیں جو اللہ کے پاس ہیں تو دوزخ سے کبھی بے خوف نہ ہو اصل بات یہ ہے کہ انسان کسی بھی حال میں اللہ کی نافرمانی کا ارادہ نہ کرے گناہ کا ارادہ نہ کرے اور جن لوگوں نے یہ اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے اور گائے اور بکری کی چربی بھی بجز کے جو ان کی پیٹ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے ایسا کیوں ہوا جبکہ یہ چیزیں باقی لوگوں کے لیے حلال تھی یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کی سزا بازوقات دنیا میں بھی ملتی ہے انسان پر نعمتیں حرام ہو جاتی ہیں اور چھن جاتی ہیں اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا یہ مشرق لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے یعنی اپنے گنا اور اپنی غلطی کا الزام خود پہ لینے کی بجائے اللہ سبحانہ و تعالی پہ ڈال رہے ہیں اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے یعنی اپنی ساری غلطیوں کے ذمہ داری لینے سے اب انکاری آخرت میں جب سزا کو سامنے دیکھیں گے ایسی ہی باتیں بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا یہاں تک کہ آخر کار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو کوئی دلیل ہے تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نری قیاس آرائیاں کرتے ہو پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے کلف اللہ حجت الباغ بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا ان سے کہو لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت ہیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے پھر اگر وہ شہادت دے دے تو تم ان کے ساتھ شہادت مت دینا اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں شرک کرتے ہیں کل تلو عطلم حرم عرب کم علیکم اللہ تشریقوبی شع ان سے کہیے کہ آؤ میں تمہیں سناؤ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے کیا پابندیاں لگائی ہیں نمبر ایک یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو نہ اس کی ذات میں نہ اس کے حقوق میں نہ اس کے اختیارات میں نہ اس کی صفات میں کوئی اس کے برابر کا نہیں وہ بل والدین اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو ان کی تعظیم ادب اطاط خدمت ان کو خوش کرنا ان کی خواہشات کا احترام کرنا یہ سب اس میں سلوک میں آتا ہے پھر دنیا سے جب چلے جائیں فوت ہو جائیں تو ان کے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ان کے لیے دعائیں بخشش کرنا ولا تختلو اولاد من املاک اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو نہرزم و ام ہم تمہیں بھی رسک دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے یعنی ہر شخص اپنا رسک خود لے کر آتا ہے انسان کسی کا رازق نہیں ہے اس لیے اس سوچ کے تحت اولاد کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیں گے اسے کبھی گناہ بتایا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا نطفہ ماں کے پیٹ میں چالیس دن اور راتوں تک جمع رہتا ہے پھر اس کے بعد ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے اور اسے چار چیزوں کا حکم ہوتا ہے چنانچہ وہ اس کی روزی اس کی موت اس کا عمل اور یہ کہ وہ بدبخت ہے یا نیک بخت لکھ لیتا ہے ولا تقرب الفوا ہشما وما بطن اور بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی ہو اب یہ فواہش کا لفظ جو ہے یہ ایک جامع اصطلاح ہے جس کا اطلاق بہت سی چیزوں پر ہوتا ہے جس میں ذنا ہم جنس پرستی برہنگی جھوٹی تومت لگانا محرمات سے نکاح اسی طرح ہوش گفتگو کرنا یہ تمام چیزیں اللہ نے حرام قرار دی اور فرمایا کہ خواہ سب کے سامنے کی جائیں یا چھپ کے کی جائے دونوں صورتوں میں غلط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے زیادہ اور کوئی غیرت مند نہیں ہے اس لیے اس نے بے حیائی کے سارے کاموں کو حرام کیا خواہ ظاہر میں ہو یا چھپے ہوئے ولا تخت الفسلتی ہر اللہ, اللہ, اللہ, اللہ بالحق اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ یعنی میں مثلا یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو ولا تقرب مال ال اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو معقول ہو معروف ہو جس میں یتیم کی بھلائی مقصود ہو یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشت کو پہنچ جائے بالغ ہو جائے وہ اوفل کئی میزان بالکش <بِالْقِسْط> اور ناب تول میں پورا انصاف کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ ماپ تول میں کمی کرتے ہیں تو انہیں قحط سالیاں سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کے ظلم دبوچ لیتے ہیں ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے بس میں ہے امکان میں ہے اللہ سبحانہ و تعالی بھول چوک سے درگزر فرمائے گا لیکن جانتے بوجھتے ہوئے ناپتول میں کمی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ بہت سی دنیاوی ہلاکتوں کا بھی باعث ہے جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو خواہ معاملہ اپنے رشتے دار ہی کا کیوں نہ ہو ایک اور جگہ پر آتا ہے خود اپنے ہی خلاف کیوں نہ جاتی ہو بات وہ بیاہ دلّاہ ہی اوفو اور اللہ کے اہد کو پورا کرو یعنی وہ اہد جو اللہ تعالی سے کیا اس کی اطاعت کا بندگی کا اور پھر وہ جو اللہ کا نام لے کر تم دوسروں سے کرتے ہو ذالکم وساکم بھی لعلکم تذکرون ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کرو وَأَنَّهَا ذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمَا فَاتَّبِعُوهُ نیز یہ کہ اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے تم اسی پر چلو یعنی اگر یہ کام کرو گے جن کا حکم ان آیات میں دیا گیا ہے تو تم سیدھے راستے پر ہو گے کم انبیلی اور دوسرے راستوں پر نہ چلو یعنی شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں بھٹکا دیں گے صحیح راستے سے الگ کر دیں گے ذالکم وصاکم بھی لعلکم تتخون یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے یعنی یہ حکم اللہ کا ہے کسی بندے کا نہیں شاید کہ تم بچ جاؤ یعنی آخرت کے عذاب سے آخرت کی ہلاکت سے خرابیوں سے بٹکنے سے جنت کا راستہ کھونے سے ثم آتینا موسل کتاب تماما علی اللذی احسن و تفصیلا لکل شئی ورحمت اللہ علیہم ربہم یؤمنون پھر ہم نے موسا کو کتاب عطا کی علیہ السلام جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی یعنی تورات کی یہاں خوبیاں بیان کی جا رہی صفات بیان کی جا رہی اور یہ کیوں بھیجی گئی کتاب بنی اسرائیل کو دی گئی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں یعنی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دے سمجھے ان کے اندر احساسِ ذمہ داری پیدا ہو کیونکہ کتاب سے تعلق ہی انسان کو سیدھے رستے پر رکھتا ہے اور اسی طرح یہ کتاب یعنی قرآن واد کتاب انزلاہ جسے ہم نے نازل کیا ہے مبارک بہت برکت والی ہے فت بے او تم سب اس کی پیروی کرو و اور ڈرو تقوی اختیار کرو لعلکم ترحمون تاکہ تم رحم کیے جاؤ یعنی ہر دور کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا انتظام فرمایا اور اے لوگ قیامت تک اب قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جو تمہاری ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجی ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت فرمائے تو اسے چاہیے کہ اس کی پیروی کرے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں خیر و برکت اور ہر طرح کی بھلائیاں ہوں اسے چاہیے کہ اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے اور یہ اس لیے بھی بھیجی کہ انتقول ان نما انزل کتاب کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے دو گروہوں کے پاس تو کتاب آئی تھی ان کو تو تورات اور انجیل ملی اور ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں آئی وہ ان کنان دراست ہم اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے اور یہ کہ ان کی کتابوں میں تو اب تبدیلی بھی ہو چکی تھی اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے ہم سب کے پاس یہ رحمت اور ہدایت آ چکی ہے اب اگر ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں تو پھر یہ روشنی نظر نہیں آ سکتی فائدہ اٹھانا ہمارا اپنا کام ہے اللہ نے حجت تمام کر دی ہے کوئی عذر اور بہانہ کسی کے لیے نہیں چھوڑا اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ مو موڑے جو لوگ ہماری آیات سے منہ مو موڑتے ہیں انہیں اس روح گردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے کیا اب لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں یا تمہارا رب خود آ جائے یا تمہارے رب کی بات سری نشانیاں نمودار ہو جائے جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو یعنی ایمان محض لفظی نہ ہو صرف زبانی ماننے کی حد تک نہ ہو بلکہ ایمان لا کر نیکمل بھی کرنے ضروری ہیں کیونکہ یہاں واضح طور پر فرمایا جا رہا اوکس بتائی ایمان خیرہ کہ جس نے اپنے ایمان میں کوئی خیر نہیں کمائی جن یعنی اس ایمان کا پھر کوئی فائدہ نہیں اٹھایا کیونکہ ایمان انسان کو وہ قوت دیتا ہے جس سے عمل کی راہیں آسان ہو جاتی ہیں مشکل سے مشکل کام بھی اس کو اچھا لگتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی خاطر کر رہا ہوتا ہے قل انتظروا انا منتظرون کہہ دیجئے کہ تم انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيا ان لست منهم في شيء جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ در گروہ بن گئے یعنی پھر اختیار کر لی یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں اللہ سبحان تعالی نے یہ دین ایک مکمل شکل میں بھیجا اور ہم سب سے یہ چاہا کہ ہم اس کو ایز اے ہول لیں یعنی کہ پکن چوز کریں اور جو چیز ہمارے مطلب کی ہماری خواہشات کی اس کو لے لیں اور باقی دوسروں کے لیے چھوڑ دیں نہیں کیونکہ جب ایسا کیا جاتا ہے تو پھر دین کے مختلف حصے ہو جاتے ہیں اور ہر شخص ایک حصہ لے کے خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ دین پر عمل کر رہا ہے حالانکہ دین پر عمل کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ یہ کتاب کہتی ہے وہ سارے کا سارا لوگ لیکن کچھ لوگ چونکہ اپنی خواہشات کی پر بھی کرنا چاہتے ہیں اس لیے انہوں نے دین میں پھر شروع کر دی لیکن چونکہ کچھ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں اس لیے وہ اسلام میں پورے کے پورے داخل نہیں ہوتے وہ صرف اس کے ایک خاص حصے کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور اسی کو پورا دین بنا کے بتاتے ہیں اگر دیکھا جائے تو یہ جو پیچھے ہدایات دی گئی ہیں یہ دین کی بنیادی ہدایات ہے اگر کوئی شخص ان پر صحیح طور پر عمل کرے تو وہ ایک طرح سے دیندار ہوتا ہے لیکن اگر کوئی شخص اس میں سے وہ بات تو لے لے جو اس کو سوٹ کرتی اور اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ جو اس کی مرضی یا خواہشات یا مزاج کے خلاف جاتی ہے تو اس طریقے پر دین کے حصے ہو جاتے ہیں یعنی ایک حصہ لے لیا ایک حصہ چھوڑ دیا اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ بھی مختلف لوگ اپنے اپنے طریقے پر جب اس کو لیتے ہیں تو گروہوں میں بٹ جاتے ہیں پھر وہ گروہ آپس میں ایک دوسرے سے بھی لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور اصل دین بالکل گم ہو کر رہ جاتا ہے ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے دیکھیے کہ قبر میں جب من کر نکیر آ کر سوال کریں گے تو وہ تین سوال کس بارے میں ہوگی من ربو کا تیرا رب کون تھا ما دینو کا تمہارا دین کیا تھا من نبیو کا تمہارا نبی کون تھا وہ یہ تھوڑی پوچھیں کہ تم کس فرقے سے تعلق رکھتے تھے کس گروہ سے تھے تم تمہاری کون سی جماعت تھی تمہارا کیا نظریہ تھا تو اس لیے اصل دین وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اور ہمیں اس کو پورے کا پورا لینا ہے یہ نہیں سوچنا کہ آج کے دور میں اس پہ عمل نہیں ہو سکتا اور اس پہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کو سب پتا تھا کہ کس چیز پہ عمل ہو سکتا اور کس پہ نہیں اس نے ہمیں ایسی چیزوں کا مکلف نہیں کیا جو ہمارے بس سے باہر ہوں پھر فرمایا منجا ابل حسنتی فلاح جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے دس گنا حضر ہے یہ اللہ کی رحمت کہ ایک کام کرو اور اس پر دس گنا اجر پاؤ دس گنا منافع اور پھر یہاں تو دس گنا کی بات کی گئی ہر انسان کے عمل کی کوالٹی کے مطابق منیمم ٹین ہے لیکن وہ بڑھ کر ستر گنا اور سات سو اور کئی لاکھ گنا بھی ہو سکتا ہے وہ منجا اب سی اطفلا یوجزا اللہ مفلہ وہ حملہ اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ برائی کا بدلہ بس ایک ہی برائی اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا قل اننی ربی سرات مستقیم آپ کہہ دیجئے میرے رب نے یقیناً مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جسے یکسو ہو کر انہوں نے اختیار کیا اور وہ مشرقین میں سے نہ تھے یعنی یہ ہے اصل دین اور دین کی بنیاد کہ انسان سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہرائے کیونکہ اگر شرک کیا تو باقی سارے امال برباد اور اس کے بعد نماز اور قربانی کی بات عمل کی بات قل ان سلا و نسخی و محیاتی رب العالمین کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے یعنی عبادتیں ہوں تو وہ بھی اسی کی خاطر اور زندگی کا کوئی بھی کام ہو تو اس میں نیت اللہ کے لیے خالص لا شریک اللہ اس کا کوئی شریک نہیں وہ بزا امر تو اولمسلم اسی کا مجھے حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا ہوں مسلم ہوں کل اغیر اللہ ابغیر کہہ دیجئے کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب بناؤں کسی اور رب کو تلاش کروں وہ رب کل شعی وہ ہر چیز کا رب ہے پوری کائنات اس کو اپنا رب تسلیم کرتی ہے پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم انسان جن کو اللہ نے تھوڑی سی آزادی دی وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور طرف رخ کر لیں اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے اور عقل کی ٹیڑ اور قدم کی پھسلن کہ انسان اللہ سے دور ہو جائے اور کسی اور کی طرف رخ کر لے اور کسی اور کو سینٹر آف لائف بنا لے حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے ہر ایک کو وہی رسک دے رہا ہے وہی پال رہا ہے ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دوسرے سے کچھ مطالبات کرتے ہیں وہ نہیں مانتے تو دھمکیاں دینے لگتے ہیں ہم خودکشی کر لیں گے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے اگر آپ یہ بات نہیں مانیں گے تو ہم فلاں نقصان کر دیں گے ایسی دھمکیوں سے کسی اور پر ذمے داری نہیں جاتی ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے اللہ نے اس کو عقل سمجھ دے رکھی ہے اور اس بنا پر اس کا امتحان ہوگا ولا تک <عَلَيْهَا> ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے ولا تذر تم وزرا اخرا کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا دنیا میں بھی کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں لیتا تو آخرت میں کون کسی کے برے عمل کی ذمہ داری لے گا اللہ یہ کہ اسی نے اس کو بہکایا اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے تم کو بتائے گا اس میں جو تم اختلاف کرتے رہے وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے باس کو باس کے مقابلے میں زیادہ بلند درجہ دیے یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں فرق رکھا ہے تفاوت رکھا ہے کسی کو مال کے اعتبار سے کسی کو جسمانی قوت کے اعتبار سے کسی کو علم کے اعتبار سے کسی کو دین اور تقوا میں دوسروں پر فوقیت عطا کی یہ سب کچھ کیوں ہے اللہ نے کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا لیا بلو اکم فیما آتا یہ تو امتحان کے لیے ہے کہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزما کر دیکھے تمہارا امتحان لے کہ تم ان نعمتوں کو کس طرح استعمال کرتے ہو کیونکہ زندگی ایک امتحان گاہ ہے اس میں کسی نعمت کو پا کے پھول نہیں جانا چاہیے اور کسی چیز کی محرومی پر اتنا غم نہیں منانا چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالے اور اللہ کی اطاعت سے دور نکل جائے ان رب کا سری العقاب بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے وہ ان حل غفور الرحیم اور بے شک وہ البتہ غفور الرحیم بھی ہے لہذا سنبھل کے چلنا